سلی حدیذضف صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل بچے اسلامی بھائیوں خوبصورت سیگمنٹ ہے واقعہ حدیث سے آج بخاری شریف کا ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں ہم اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہیں الحمدللہ دل بہت خوش ہے کہ آج یہ سیگمنٹ کرتے وقت یعنی نبی پاک کی پیاری باتیں بتاتے وقت ہم خود آقا کے ودینے میں موجود ہیں یہی میرے آقا تشریف فرما فرمائے اور نبی پاک علیہ السلاط والسلام کی ہی حدیث بیم ہو رہی ہے الحمد اللہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی آج بات کرتے ہیں ہدیبیہ کی سلحان اللہ یہ ہدیبیا کا دن اسلامی تاریخ کا ایک امیزنگ دن ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت سالم حضرت رب اللہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہدیبیہ کے دن جب پانی ختم ہو گیا اور صحابہ پیاس سے بےتاب ہو گئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن رکھا ہوا تھا جس سے آپ وزو فرما رہے تھے صحابہ کرام پانی کی طرف تیزی سے بڑھے تو نبی پاک علیہ السلام نے دریافت فرمایا تمہارا کیا حال ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم وضو کریں یا پئیں مگر وہی پانی جو پیارے آقا اقاص السلام کے سامنے برتن میں ہے اب رابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کو پانی کے برتن میں ڈال دیا تو پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح ابلنے لگا اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ متعلق فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں نے اس پانی کو پیا بھی اور اس سے وضو بھی کر لیا میں نے بھی اپنا پیٹ بھرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کیونکہ میرے نزدیک کی یہ پانی متبرک تھا حضرت سالم بن اب الجاید فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ ربی اللہ سے پوچھا آپ لوگ اس وقت کتنے آدمی تھے تو انہوں نے بتایا ہم لوگ پندرہ سو کی تعداد میں تھے اگر ہم لوگوں کی تعداد ایک لاکھ بھی ہوتی تو وہ پانی ہم سب کے لیے کافی ہوتا بربیش اسلامی بھائیوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اب ذرا غور کریں کہ بخاری شریف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ صلاح اسلام کی مبارک انگلیوں سے کیسے چشمے جاری ہوئے پندرہ سو صحابہ نے پانی پی دیا حضرت امام علی سنت اسی عظیم واقعی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں نا کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ آدمی کے مدینے میں موجود ہیں آج بھی فقیروں کو نوازا جاتا ہے آج بھی یہاں سے گداؤں کے در گداؤں کی جھوڑیاں بھری جاتی ہیں آج بھی یہاں پر پیاسے آتے ہیں کوئی عشق رسول کا پیاسا آتا ہے کوئی خوف خدا کی پیاس لے کر آتا ہے کوئی دید رسول کی پیاس لے کر آتا ہے کوئی اپنے مسائل کی حل کی پیاس لے کر آتا ہے میرے علاقہ آج بھی ان پیاسوں کو سیراب کرتے ہیں ہم بھی نبی پاک کے در پر سوادی بن کر آئے ہیں اللہ ہماری حاضری بھی قبول فرمائے میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ اللہ کریم آپ کو بھی اس کی بار بار حاضری عطا فرمائے بہت خوبصورت منظر ہے آئیے کریب سے دیکھیے بلکہ دنیا میں جہاں کہیں ہیں درود پاک بھی پڑھ لیجیے آج ایک واقعہ حدیث یان بیوا ہی سلا من نور رو